فنندتا ہو اور اگر وہ باز آ جائیں کس چیز سے فی ننتا ہو اگر باز آ جائیں شرک سے یہ ہے اس لیے یہاں جو لوگ یہ سمجھے ہیں نا کہ وہ لڑنے سے باز آ جائیں کوئی معنی نہیں بنتے اس کے لڑنے سے اگر باز آ گئے تو چلیے پھر کیا ہوا پھر وہ کافر ہی رہے نا تو آگے فی اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تو کیا مطلب اسی لیے یہاں کہتے ہیں فین ان پہ ہو اور جنگ شروع ہو جائے اور وہ ایمان لے آئیں جب تم نے مارنا شروع کیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ نے کہا بس فعین اللہ غفور الرحیم اللہ ان کے جو کفر اور شرک کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے تمہارا قتل بھی کیا ہے اللہ نے سب کو معاف کیا اور حتہ کے حرم میں خدا کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے جہاں خون بہانا قطن حرام تھا اللہ سب کو بخشنے والا ہے مہربان کوئی ٹھکان ہے اس کے کرم کا کوئی ٹھکانا ہے اس کی رحمتوں کی وسرت کا کہ فرمایا اگر لڑے تو لڑو اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں ایمان قبول کر لیتے ہیں خبردار اب نہیں لڑنا